جنازہ کے بعد دعا کا اہتمام کرنا اس سلسلے میں مولانا عمر لکھتے ہیں کہ احناف نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں وہابی بھی برا جانتے ہیں بندی بھی منکر ہیں اب تم فیصلہ کرو کہ دعا کا انکار کرتے ہو تو تم کون ہو ہوفی ہو یا نہیںفیت صفحہ نمبر پانچ انتیس جواب اس کے برخلاف اگر شریعت مطالعہ کو دیکھا جائے تو اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابِ کرام رضی اللہ عنہ طابقین اور طبی طبین اللہ نے ایک دو نہیں ہزاروں جنازے پڑھے اور پڑھائے مگر ان میں سے کسی نے بھی نماز جنازے کے بعد اجتماعی طور سے دعا نہیں مانگی اسی وجہ سے حضرات احناف اس طرح دعا کرنے کو خلاف سنت فرماتے ہیں جیسا کہ احناف کی کتبی میں موجود ہے علامہ ابن نجیم صاحب البہرالرائق میں فرماتے ہیں تسلیم الباہرالرائق جن نمبر دو صفر ایک سو تراسی یعنی سلام پھیر دینے کے بعد دعا نہ کرے ملاداری رحمت اللہ علی مرق شریف فرماتے ہیں ولاید العمین تھی بارہ صلات جنازہ انحو یشبیارت فیص جنازہ مرکات جد جن نمبر دو صفر دو سو انیس نماز جنازہ کے بعد میت کبھی دعا نہ کرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے علامہ حافظ الدین محمد ابن شہب و رحمۃ اللہ علیہ فتح و بزازیہ میں فرماتے ہیں ولاقوم جامع جامع الرموز جد نمبر ایک صفر دو سو اکاون یعنی میت کے حق میں دعا کے لیے نہ کھڑے ہو جائے مولانا عبدالحی زخنوی رحمہ اللہ نفر المفتی وسائل میں فرماتے ہیں بعد نماز جنازہ کے دعا مقرروب ہے نفر المفتی وسائل صفحہ نمبر اکسٹھ امام طاہر ابن احمد رحم اللہ خداثۃ الفتاح میں فرماتے ہیں لا قرآنی المیت بعد صلاة وقبلہ ہے خداثت الفتاحیٰ جن نمبر ایک صف دو سو پچیس نماز جنازہ کے بعد اسی طرح اس سے پہلے میت کے لیے قرآن پڑھ کر دعا نہ کی جائے علامہ دین رحمتہ اللہ علیہ فتح و سراجیہ میں فرماتے ہیں دعا فتح و سراجیہ صفح نمبر تیئس جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو دعا کے لیے ٹہرے